سنرحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحم اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ موجود تمام خبر اجید اور باقی تمام سامعین خبران کو بھی سلام کرتے ہیں اور فخر سلسلے درسم بابو سلاد درس نمبر چون فورٹی ففٹی فور اور پیج نمبر سیونٹی ون سی پیج نمبر اکہتار اور ستر نمبر دس سے خطرہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کل آپ لوگ کو قصر کے بارے میں بتایا تھا مسافر کے لیے قصر کی نماز قصر کی شرائط کیا ہیں تو اس میں بتایا تھا ایک تو مسافت پورا ہونا ضروری ہے ہاں جی چھتر اشارۂ آرٹ جو ہے کلو اس کا مسافت ہونا چاہیے اور دوسری جو ہے سفر واجب سفر یا مستعب سفر یا جائی سفر ہونا چاہیے ان شرائط کے ساتھ جو ہے سفر قصر کرنا جیسے یہ آپ لوگوں کو کل بتایا تھا اور فرمایا اور کہا تھا کہ قصر صرف چار رکتی نمازوں میں ہوتی ہے اس میں پہلا دو رکعت جو الحم سورہ پڑھ جاتے وہ پڑھتے ہیں خنوت والی اور آخری جو دو رکعت جس میں صرف الحم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھا جاتا باقی تین رکتی نماز جیسے عرب کی نماز اور صبح کی نماز جو دور رکھتے ان میں قصر نہیں ہے اس میں پورا پورا پڑھنا ہوتا ہے یہ خقم آپ لوگوں تک پہنچایا تھا اور آج فرما رہے ہیں جمبے بین سلاتین کے جواز سے نہیں دو نمازوں کو یعنی ظہور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا یا ظہر کے ٹائم پہ دونوں کو پڑھنا یا عصر کے ٹائم پہ دونوں کو پڑھنا اسی طرح جم بین سے جمع کرنا دو نمازوں کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا مغرب کے ٹائم پہ دونوں پڑھیں یا عشاء کے ٹائم پہ دونوں پڑھیں ہاں جی جیسے آپ کی فرصت اجازت دیتی ہے وقت حالات اجازت دیتی ہے تو چونکہ اب میں نے آپ کو شروع باب کی شروع میں کہا تھا کہ جو ہے کہ میں ایک وقت مختص وقت ہے ایک مشترک وقت ہے اور ایک جو ہے افضل وقت ہے ہاں تو یہ افضل وقت میں نماز پڑھنا عام حالتوں میں حکم یا کیمپوں کی نمازوں کا افضل وقت میں پڑھیں تو ظہر اصل کا افضل زور کا افضل وقت ہر زور کے اول وقت ہے لے کر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک یہ زور کا افضل وقت ہے اس وقت کا ہم چار بجے سے پہلے پہلے, پہلے پڑھ لیں یہ زور کا افضل وقت ہے پھر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے کے بعد عصر کا افضل وقت ہے کہ عصر اس وقت میں پڑھیں اس میں ثواب اجیز زیادہ ہے عام میں تو ہر چیز کا سائڈ ڈبل ہونے کے بعد سے معارف سے پہلے پہلے تک تھوڑی دیر پہلے لیتا ہے عصر کا افضل وقت ہے عصر کو اس میں پڑھیں ہاں جی اور یہ جو افضل وقت ہے لیکن اس کا جو ہے مختص وقت شروع کا چار رکت پڑھنے کا ٹائم زہر کا مختص وقت آخری چار رکعت پڑھنے کے بعد مغرب کے قریب وہ عصر کا مختص وقت ہے باقی بیچ کے جو جتنا ٹیم ہے پورا پورا تین چار گھنٹے جو ہیں وہ مشترک وقت ہے اس مشترک وقت میں جو ہے آپ نے اگر نماز پڑھ لیا کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ کی نماز صحیح ہے دونوں صحیح ہے اب آپ نے زہر کو عصر کو کے ساتھ پڑھ لیں یا زہر کو عصر پڑ دیں نماز صحیح ہاں مجبور وقتوں میں جو ہے آپ کے کوئی بھی کام ہوا پریشانی ہوئی سفر ہوا مشکلات ہوا بیماری ہوا بیمار کی دیکھ بھال ہوا ایسا ابھی وہ چیزیں بتا رہے ہیں تو اس روم میں آپ کی نماز صحیح ہے اور اسی طرح جو ہے غرب کا ایک افضل وقت ہے وہ غرب کے سورت غروف ہونے کے بعد سے شروع کا شفا احمد یا اویس غروب ہونے تاکہ یہ طالباً پونے گھنٹے کا ٹیم ہے یہ غرب کا افضل ٹیم ہے غرب کو اس میں پڑھیں عشا اس کے بعد پڑھیں آدھی رات سے پہلے, پہلے پہلے تک پڑھیں صرف بلکہ ایک تہائی سے پہلے پہلے رات کو تین حصہ کر کے پہلے ایک تہائی کے اندر پڑھ لیں ہاں جی یہ افضل وقت کے عشا کا جو ہے اور معنی جگہ احمد کے بعد پڑھیں اور اس کا مختص ایک وقت ہے وہ مغرب کے شروع کے آزان بھون میں اور شروع کے تین رکعت کا ٹائم مغرب کے ساتھ خاص ہے صبح عروب صبح طلوع ہونے کے ساتھ صبح صادق طلوع ہونے کے قریب کا جو تین رکعت کا چار رکعت کا ٹائم وہ ایشا کے خاص خاص ہے اس میں مغرب نہیں پڑھ سکتے باقی بیچ کا جو پورا ٹائم میں مغرب کی نماز لے کر صبح سے سات رکعت پڑھنے کے ٹیم تک یہ پورا مشترک وقت ہے اس میں آپ نے اگر ایشیا کو مغرف کے ساتھ پڑھ لیا کو ایشیا کے ساتھ پڑھ لیا دونوں نماز صحیح ہیں جیسے مجبوری وقتوں میں اور کسی نے اگر عام حالت میں بھی پڑھنے اس کی نماز باطل نہیں ہے ہاں لیکن ثواب عجیر جو ہے افضل وقتوں میں پڑھنا ہے الجاس نہیں اور برمائیں اگر کوئی مجبوریاں ہوئی وہ مجبوریاں بھی بتا رہے تو آپ دو نمازوں کو کریں باقی صبح کا تو ایک وقت ہے ہاں صبح شادی سے لے کر سلو طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ صبح کا پرا وقت ہے جتنا آپ ٹائم کے اندر پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے ثواب ہے تو ابھی یہ جو مشترکہ جمع کرنا جو ہے افضل وقت کے مشترک وقت کے اندر جمع کرتے ہیں یہ ہے ہم نے ایک تو قصر میں جمع کرنے جائز ہوا آپ کے لیے قصر کے علاوہ کہاں کہاں جمع کرنے جائزے فرماتے معمل جمع دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنا یعنی زور عاصر کو معروف عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا یہ بلا قسر قصر کے بغیر بھی سفر کے بغیر بھی فیا جد جائے جائز فی مواز کثیرتن بہت سے مقوں پر بہت سی جگہوں پر کل مہرجی جیسے بیماری ہے بار بار وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض بار نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے صحت اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ جمع کر کے پڑھیں ہاں جی یا ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھیں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھیں عاررف کو عشاء کے ساتھ پڑھیں یا عشاء کو معروف کے ساتھ پڑھیں جمع سے مطلب یہ والمتر مطری بارش ہونے کی صورت میں مثلا جیسے مردوں کے لیے بار بار مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے وہلے مسجد جانا ہے کیچڑ ہے مسجد میں بار بار نہیں جا سکتے تو وہیں جا کے دونوں پڑھ کے آ جائیں اس طرح وہ شوال ضروری ہے دوسرے تمام ضروری کاموں کے پیشہ نظر میں جیسے سکول لائف میں مثلا کالج جانا یونیورسٹی جانا ٹیوشن جانا یہ سالی امتحان ہونا یہ سارے شوالے ضروری ہے اس طرح جو ہے جیسے خواتین مختلف بازاروں میں جاتے ہیں اتوار بازار بدھ بازار پیر بازار منگل بازار بہت سے بازار ہیں اور یقینی بات ہے یہاں سے وضو نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے اول میں تو بعد میں وہاں وضو کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے جگہ نہیں ملے گا لہٰذا اس میں جب وقت داخل ہو گیا زہر کا وقت تو اسی بعد زہرا سے دونوں پڑھ کے چلے جائیں یا اگر جلدی جانے جلدی جائیں پھر عصر کی نماز کے لیے واپس آ کے عصر کے ٹائم پہ دونوں پڑھیں اس طرح تو شوائل ہے ضروری کاموں کے موقع پر اس طرح وہ سفر الباعی جو آپ نے کسی دور سفر پہ جانا ہے تو اس میں دو ہند نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں وہ قریب یا قریب سفر لیکن نماز کے لیے ہونا ہے نماز چھوڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر وہ جمع کر کے نہ پڑھیں تو تو ایسے موقعوں پر قریب سفر میں بغیر اس کے علاوہ کوئی بھی ضروری شوائل آپ کے لئے ہو جائیں تو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح فرماتے ہیں المقصر ہو یہ بات آپ کو بتا دیجیے مجموعی طور پر کوئی بھی ضروری کام ہو جاتے ہیں تو دو, دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں حتیٰ یہ بھی بتا اگر کسی مجبوری کے بغیر بھی اگر کسی نے پڑھ لیا نماز کو ضرور آس کے ساتھ اس کی نماز باطل نہیں ہے لیکن اس نے افضل وقت میں نہیں پڑھا بہت سے ثواب ہاتھ سے وہ محروم ہو گئے لہٰذا کوشش یہ کریں میرا جان نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں لیکن مجبوریاں پیش آئیں تو پھر شرینی اجازت دی جائے نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی ورنہ جتنا ہو سکے کوشش کریں نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنے کی چونکہ جو عجیر اور ثباب اپنے وقت میں پڑھنے کا ہے اور جمعے پڑھنے کے بعد میں آسمان زمین فرق ہے تب جا کے تو اللہ نے اس کے لیے افضل وقت قرار دیا ہے ہاں جی اور قرآن باقی شرمے کا اللہ نے فرمائے ان صلاد کان نے کتاب اور فرمایا نماز کو ہم نے وقت کے اندر فرض کیا ہے تو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا زیادہ فضلت ہے آگے فرما دی کہ سفر میں قصر کرنے والی شاہد دو دورکتی پڑھنے والے شہادت وہ اگر کسی جماعت میں شامل ہو جائیں کوئی مرد اس کا حکم فرمائیں والمقصر و قصر سے نماز پڑھنے والی شاعر دورکتی پڑھنے شاید ان اقتدا بمتمن وہ اتمام کے پیچھے نماز پڑھیں جس نے پورا پڑھنا ہے وہ مسافر نہیں تو وہ اس قصر کرنے والے کے لیے آیا وہ اپنے دو رکعت پہ سلام پھیریں یا امام کے ساتھ پورا چار کے چار پڑھ لیں کہتے ہیں دونوں جیسے تو پھر اس مسافر کے لیے یہ عز اللہ اتمام اس کے لیے پورا پورا پڑھنے بھی جائز پورے چار کے چار رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور یاجی عز اللہ القصر اور اس کے لیے قصر کرنا بھی جائز اپنے دو رکعت پہ سلام پھیریں جب قصر کریں گے تو کیا ہوگا سلام و سلام پھیریں قابل الامام امام سے پہلے پھر آخر رکتیں اپنے آخری دو رکتوں میں دوسری رکت میں تشدد بیٹھیں گے تو امام کھڑا ہو جائے گا یہ اپنے سلام پھیرے گا امام کے انتظار نہیں کرے گا یہ بھی جائز ہے اس کے لیے آپ آگے فرماتے ہیں جب آپ نے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیا تو شاست فرماتے ہیں دو نمازوں کے بیچ میں اقامت کے علاوہ اور کوئی چیز فاصلہ نہیں کرنا بس زہور پڑھ لیا پھر سلام پھیر لیا فوراً کھڑا ہو کے اقامات پڑھیں ہاں جی پھر عصر پڑھ لیں بیچ میں کوئی وقفہ فاصلہ کوئی دعائیں تلاوت زیادہ لمبی نہ کریں ہاں جی بس سلام پھیر لیا پھر کھڑے ہو کے اقامات پڑھیں پھر عصر پڑھیں اس کے بعد پھر جو کچھ دعا پڑھنے تصویر پڑھنے اس کے بعد پڑھیں ایسے ہی معرے بے شاقر بھی فرما اور پھر جب نمازوں کا جمع کر کے پڑھیں تو لا یا جائز نے یوفاء رقع بے علم نمازوں کے درمیان فاصلہ ڈالیں بصلاطً کسی اور نقلی نماز وغیرہ کے ذریعے سے اور دعائیں یا نہ کوئی زیادہ لمبی دعائیں پڑھ کے فاصلہ نہ ڈالیں اور تلاوت کثیرتن یا زیادہ تلاوات کے ذریعے فاصلہ نہ ڈالیں ولاء یا جوز جائز کی جائش نے یا و بات کرنے بین عما دو نمازوں کے درمیان ہاں زور ختم ہو گیا آج صرف بیچ میں فالتو باتیں بھی نہ کریں ہاں اللہ عزاز اللہ مگر بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کوئی جنیبی بات پھر میں یاہوت ہے اس میں وہ چیز فوت ہو جاتی ہے علام یعنی اگر آپ بات نہ کریں تو کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی چیز ضائع ہونے کا خطرہ ہے جیسے مثلاً چولہے پر کوئی چیز چڑھایا ہوا ہے آپ انہیں نماز پرنے کے بعد بکنگ بچے کو نہ بدلیں کسی کو نہ بدلیں بھائی چولہے پر دیکھو تو وہ چیز جل جانے کا خطرہ ہو دودھ وغیرہ ہو تو گر جانے کا خطرہ ہو تو اسی سر میں آپ بول سکتے ہیں دودھ کو دیکھو مثلا گیس بند کرو یا پانی نال بند کرو اس طرح کوئی مختصر بات کر سکتے ہیں مجبور موقعوں پہ ورنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہ کریں بس سلام پھیر لیا ظہر کا کھڑو جی احکامت پڑیں اور عاصر پڑیں اس میں تو مجبور ہونے کے صورت میں جو ہیں فابق قلی ضروری تو تھوڑی بات جو ضروری ہے آپ کو کرنا مین الکلامی بات میں سے یہ کلمتیں ایک کلمہ اور تین یا دو کلمہ من العدیتی دعاؤں میں سے اور باتوں میں سے کر لیں تو لابا سبھی کوئی حرج نہیں ہے مشغول موقعے پر جو ہے ایک بات کریں دو ضروری بات کریں یا ایک دو کلم دعائیں کلمات بھی پڑھ لیں تو کوئی حرض نہیں ہے ورنہ اصل ترقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں بیچ میں کوئی وقفہ نہ کریں دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں اور بیچ میں بس صرف قامت کا فیصلہ ہو زور ختم ہو گیا کھڑا ہو جائیں سلام فیلیاں قامت پڑھیں پھر عاصر پڑھیں اس کے بعد جو کچھ دعائیں کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اباک اور مدد اقشا جو سفر میں ہیں ہاں جی اس نے تو فرض نمازوں کو بھی دو دو رکت پڑھنا تھا پڑھنا جائز ہے اب یہ بندہ نوافلات کو بھی پڑھنا چاہیں تمام سنت نوافل پورے اکاون رکعت کو پورا کر کے پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہے نہیں پڑھ سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے شاید علیہ محمد اگر وقت اجازت دے دے آپ کی بس فرصاتی ہے تو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح جب دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں دو بھرت نمازوں کو تو اس میں بھی آپ سنتوں کو پورا کر کے پڑھنا چاہیں زوراس کے سنتوں کو مہارب اشاع سنتوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہیں تو پھر وہ کیسے پڑھیں گے اس کا طرقہ فرمتیں والا اعلیٰ میں نے نوافل اگر آپ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ رہے ہیں اور آپ نوافل کو بھی پڑھنا چاہیں اور فرض کو بھی جمع کر کے پڑھنا ہے نوافل کو جو آٹھ سنتیں بنتے ہیں زہرا سے ملا کے وہ سب بھی پڑھنا چاہیں تو ترقہ یہ ہے ابھی زہریں نہیں تو دو زور راستہ دونوں ساتھ ملا کے پڑھیں اور زہر کے ٹائم پہ پڑھیں یا کے ٹائم پہ پڑھیں تو یہ امبا ترقہ یہ ہے ان قادی ماہ یہ کہ تمام صنعتوں کو فرس نے سے پہلے پڑھ لیں تو یوں سمجھو شہر کی تمام سنتوں کو پہلے پڑھ لیں پھر آج کی تمام سنتوں کو پڑھ لیں یا دونوں کے چار چار رکتیں پڑھ لیں جو زیادہ تاخیریں ہیں اس کے بعد پھر قامت پڑھ کر چونکہ خواتین صرف قیامت پڑھتے ہیں لوگ آزان کامت دونوں پڑھتے ہیں خواتین کے صرف کامت پڑھنے سنتیں تو قامل پڑھیں گے اس کے بعد زور کے فرض پڑھیں گے پھر عصر کے فرض پڑھیں گے یہ ترق ہے وہی تو زور عصر میں تمام سنتیں فرض سے پہلے پڑھیں گے اس کے بعد زور کے فرض پھر کے فرض پڑھیں گے وہی عیشائن ہیں لیکن وہ عیشائن نہیں ہے مغرب عیشاء میں یہ آخرات تمام صنعتوں کو بعد میں پڑھیں گے ان میں تمام شر پہلے معرف کے فرض پڑھیں گے اقامات پڑھ کر پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہو کے اقامت پڑھ کر عیشہ کی فرض پڑھیں گے عیشہ کی فراض پڑھنے کے بعد پھر پھر اس کے بعد دو دعا وعا پڑھنے پڑھ کے پھر عرب کی سنت پھر عیشہ کی سنت پھر, پھر وہ پڑھنے تر چاہیں پھر وہ پڑھیں تر پڑیں یہ ترقہ والا یہ بات ختم ہوگا ٹھیک ہے تو یہی جو دو نمازوں کا آپ جمع کر کے پڑھیں کسی ضروری کام کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے سفر ہے بازار جانا ہے بارش ہے تو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سنتوں کو پورا کرنا چاہیں تو ترقہ آپ کو بتایا زور عاصر میں تمام سنتوں کو پھیلنے پڑھیں گے کیونکہ آج کی سنت کے بعد عصر کے فار کے بعد سننا ناول پڑھنا جائز نے مخروق کہا ہے اس وجہ سے سب کو پہلے پڑیں گے غرب عیشاء جن کے غرب کے وقت لحاظ پہلے معرف کے فرض پڑھیں گے پھر عیشہ کی فرض پڑھیں گے اس کے بعد پھر اس معرف کی سنت پھر عائشہ کی سنت جمع کرنے کے صورت میں پڑھنے کا طریقہ یہ ولیم ولاد فصف الزیق آپ کہتے ہیں اگر آپ ارادہ کریں اس سفر میں جو کہ یجود القصر ہے جس میں آپ القاعص پڑھنا جائز ہے نماز کن درخت پڑھنا ہے مسافت پورا کے سفر جائز سفر ہے اس میں ان یتم مسئلہ یہ کہ آپ اپنی نماز کو پورا پڑھنا چاہیں قاصر نہ کریں ان چار چار رکھتے ہیں. ان کو پورا پورا چار پڑھنا چاہیں پھر اوقات یہ اپنے اپنے وقتوں میں جمع کر کے نہ پڑھیں اپنے اپنے وقتوں میں پڑھنا چاہیں معنا نہیں راتے واطح سنت آئے راتے رات وا جو مجموعی تو پر فرض سنت ملا کے ہاں جس جو چونتیس سنت ہے تو وہ سنت آئے راتِ واح کے ساتھ روزانہ پڑھی جانے والی سنتوں کے ساتھ جو چونتیس رقت اس کو بھی پڑھنا چاہیں فرش کو بھی پورا پورا پڑھنا چاہیں تو جائز ہے یا نہیں ہے مطن لب بادشاہ بھی کوئی حرض نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں ان انقت الوقت و شاید یہ جی کہ وقت میں گنجائش ہو چونکہ آپ سفر میں ساتھیوں کو آپ کی نماز پڑھتے رہیں گے ساتھیوں کو مزائم نہیں ہونی چاہیے آپ نماز میں پڑھتے رہیں نافل پڑھتے ہیں لوگ ادھر انتظار میں کھڑا رکھیں یہ صحیح نہیں ہے شہری طور پر ہاں جی لہٰذا وقت اجازت دے رہے سب کے پاس سب نماز میں سب نے میں پڑھنا ہے تو آپ یہ تمام چیزیں سفر میں پڑھیں ہاں یہ کہ ہمارے فقہ میں یہ سنت نافل کا پڑھنا جائز ہے ہاں نماز کا تمام پڑھنے بھی جائز ہے اور اس کو قاصر کر کے پڑھنا بھی جائز ہے دوسرے عالم شام کے بعد میں سنت بھی پڑھنا جائز نہیں بلکہ صرف وہ رشا دو سنتیں اور تاجر پڑھنا جائے سے باقی سنتیں پڑھنا جائز نہیں صرف فرض فرش وہ بھی دو رکعت پڑھیں گے چار رکعت پڑھیں گے تو نماز باطل ہے لیکن جو ہے ہمارے فیکشری میں آپ پورا پنچوں کی ہمارے فقر الشری میں قصر کرنا ہے واجب نے قصر شرع مذاہبت اور وہ سفر جائز ہو تو قصیر کرنا چاہیے سے ہماری میں واجب نے اسلام نمازوں کو فرائض کو بھی پورا پڑھ سکتے ہیں چند ناول کو بھی پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیعاتہ فرما آمین عرم